ان شاء اللہ کا جیسا کہ کل بھی آپ کے سامنے آئی تھی آج سورفان شریف انشاءاللہ شروع ہوگا اور سورہ آغاز ہم کل مکمل کر لی تھی تو نواں ستارہ ہے سورہ انفال شریف قرآن کا آغاز ہوتا ہے والصلاة والسلام على سجد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فتقوا الله وأصدقوا ذات بينكم کم کم صدق الله العظيم إن الله وملائك ذهود صلون علمك يا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله شروحانا اللہ عزت کے ساتھ فرما رہا ہے نف شریف کی نکل ہی عادت مقدسہ تلاوتی ہے ترجمہ کن سلیمان اے محبوب تم سے غریبتوں کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ تو غریبتوں کے مالک الزا ہوا رسول ہیں تو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں میل رکھو میل رکھو اور اللہ رسول کا حکم مانو اثر کی مان رکھتے ہو جس حالت کریمہ کے نظول کے متعلق چند روایات غبائے بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمہ تقسیم فرمایا تو ایسے آٹھ حضرات کو بھی حصہ دیا جو غوبۂ بدر میں شریک نہ ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم <سلم> سے اور دوسری خدمات وہ سر انجام دیتے رہے ان میں تین مہاجر تھے اور پانچ انصاری تین مہاجر تو حضرت سید نا عثمان اتنے عسان حضرت طرفہ اور حضرت سعید اتنے زید غریبوں اللہ اعلیٰ انہوں سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ و تعلیٰ ان وہ تو نبی السلام کی خاص آفادی سیدہ رضی اللہ و تعالیٰ انحا کی دہلی میں مشغول تھے جو آپ کی اجرا تھی دی. سخت بیمار تھی دی. اور حضرت الحہ اور حضرت شریف کو حضور علیہ السلام نے جاسوسی کے لیے بھیجا ہوا تھا پانچ انصاری حضرت سمیدنا ابو الداوا مربان ابن افضل منزر حضرت عاطف حضرت حارث حضرت حارث ابن سنما حضرت خواب ابن جہیل رضی اللہ تعالی عنہم جو حضور علیہ السلام کے حکم پر مختلف ڈیوٹیوں پر معمور تھے بال بہادری نے بدلنے سوچا کہ جب یہ حضرات جنگ میں شریک نہ ہوئے تو انہیں غنیمت میں حصہ کیوں دیا گیا تو اس موقع پر یہ آئے بہت حاضر ہوئی جب یہ حضرات بدل کی غنیمت کے مطالبہ ہے بدل میں گفتگو ہوئی کہ کسی بھی رائے صرف مہاجرین کو یا صرف انصار کو یا دونوں کو تب یہ آئے کہ مبارکباد ہوئی تو اب اس نشان رضور کو سماپت کر کے ترجمہ سماپت کروائے اے محبوب تم سے غنیمتوں کو پوچھتے ہیں یس علوم ہوتا اے محبوب تم سے غنیمتوں کو پوچھتے ہیں قل تم فرماؤ الفاری وصول غنیمتوں کے بارے اللہ کا رسول تو اللہ سے ڈرو وہ اپنی بات اور اپنے آپس میں نئے رکھو وہ عصی اللہ اور اور رسول کا حکم مانو تم تم تم اگر ایمان رکھتے ہو تو کئی سب چیزیں ہیں کہ اس زمین میں کی جاتی ہیں تو یہ بھی عاشق رفاظت سے یہ بھی اعلیٰ اللہ مطلب کے ترجمے کے مطابق تفصیل خوشیوں کو تب ترین فرمائے یہ محروفہ بدر اسلام کے پہلے غازی آپ سے زمینتوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ ان کا حکم کیا ہے کیونکہ بدر پہلا اسلامی جہاد ہے اور یہ زمینت پہلی ضمیت ہے جس لیے یہ ان کے احکام سے بالکل دیر خبر ہے آپ جواب ارشاد فرما دو کہ اللہ رسول کی ہیں ان کے احکام براہ راست وہی بیان فرمائیں گے کسی کی رائے کسی کے قیاض کو بھی دفن نہیں جس طرح جسے جتنا دیں جہاد میں شدید نہ ہونے والوں کو حصہ دو انتظار ہے زیادہ دیں سلب یا نسل کی شکل نے تو وہ مختار ہیں تم بلا چون چرا ان کے حکم پر سر جکا اگر تم لوگ کامل ہو تو تین کام کرو اور رب ڈو کسی کی طرف سے جنہیں میں محل نہ رکھو ہر مسلمان کی طرف سے دل صاف رکھو باہر بات اللہ رسول کی فرما برداری کرو تمہارے یہ اعمال تمہارے ایمان کامل کی گڑی نہیں ہے ہمارے غریبت کا حلال ہونا اس امر کی خصوصیت ہے اس سے پہلے کسی کی امت کے لیے یہ حلال نہ ہوا صحابہلیمت کی تقسیم سے بالکل بے فخر تھے اس لیے اس کے متعلق حضور علیہ السلام سے پوچھتے رہے اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائیں یہ صحابہ کا اس امت پر احسان ہے کہ وہ سوال آتا علیہ السلام کی بات میں کرتے ہوئے اللہ قرآن کی آیت نازل فرما دیتا تھا کتنے آسوانیاں جتنی بھی ہیں قرآن کے علاوہ عید ضرور نظیر ان کا کوئی شاہ نظر نہیں کے لیے بار کی ان حل پر نازل ہو گئیں اس دن قرآن کی بے شمار صورت و کے شامل حضور ہیں کہ صحابہ آزاد علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے کے اللہ تعالیٰ عالت ناطل فرما دیتا تو یہی صحابہ کا ہم پر احسان ہے جہاز کا اصل مقصد تبلیغ دین ہے اس کا فائدہ رضاء رب العالمین ہے فال غنیمت مل جانا ایک ذائق نفع ہے اور یہ ہمیں انوپاد کے نام سے حاصل ہوگا کہ اس کے معنی ہے زائد نبا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید احکام خصوصاً مال غنیمت کی تقسیم میں جتنے اضافی مختار مطلب ہیں جس طرح جانے احکام جاری کروائے اور مال غنیمت بہت ہی تنقید و طرح ہے کہ اس کی نسبت رب اعلیٰ کی طرف بھی ہے اور حضور کی طرف بھی ہے یہ ربقہ خاص کیا ہے اور حضور اور حضور علیہ السلام کو تقسیم کر اللہ کے ساتھ حضور کا ذکر بغیر خاصلے کے کرنا جاری ہے اس لیے اس آئی امر نے خود اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام جوڑا یس ارو نت انفار پورے انفار دفول اب قبیلہ حضور احرم صلی اللہ علیہ وسلم <سلسل> مختار ہیں ماہر ہیں اگر چاہیں تو زمین مدینہ کو میدان بدر بنا دیں چاہیں تو غیر مجاہد کو مجاہد بنا دیں جسے جو چاہیں بنا دیں غیر حاضر کو حاضر کر دیں حاضر کو غیر حاضر دیکھیے حضرت سیدنا عثمان ضمیر رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے موقع پر مدینے میں رہے مگر انہیں حضور نے بدر میں حاضر بنا دیا غنیمت کے مال میں مجاہدین کی برابر انہیں حصہ دیا جو لوگ مجاہدین سے پیچھے رہے اگرچہ انہوں نے جیواد نہ کیا تلوار نہ چلائی زخم نہ کھائے تیرو کمان نہیں اٹھائے مگر انہیں غازی مجاہد بنا دیا اور برابر کا حصہ دیا صلاح و کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی ربی اللہ تعالیٰ انحویبیہ میں موجود نہ تھے حکم سے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے جن کے پیچھے بیٹھ کے رضوات ہوئی تو میرے آقاؤ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کے متعلق فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان اور یہ دوسرا ہاتھ محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہے میں خود عثمان کی طرف سے بیٹھ کرتا ہوں لیتا ہوں یہ ہے میرے شہنشاہ کی بادشاہی رب خالق و مختار نے حضور علیہ اللہ کو یہ اختیارات عطا فرمائے آف علیہ السلام کی طاقت مطلق واجب ہے خواہ کسی کی عقل میں آئے یا نہ آئے اگر حضور ایسا حکم دے جو ہم کو قرآن کے حکم کے خلاف معلوم ہو تب بھی حضور کی اطاعت کی جائے تب بھی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے کی جائے گی ذرا رب ارشاد فرما رہا ہے سورہ انفال شریف کی آیات نمبر دو تین اور چار ترجمہ کنز المان ایمان والے وہ ہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرے اللہ یقینا ہوں ان رزقناہم کون وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں حرج تم دربی مغرب کریم یہی سچے مسلمان ہیں ان کے لیے درجے ہیں ان کے حب کے پاس اور بخش ہے اور عزت کی روی ہے عفائیت مبارکہ میں ان آزاد مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کامل و کامیاب مومنوں کی پانچ سے پانچ بیان فرمائی تین روحانی اور جنانی اور دو جسمانی اور ان کے تین خصوصی انعام بیان کی سنا فرمایا کہ پیارے کامل آبر قدر مومن ہو ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جب اللہ جلدہ مجدہ الکریم کا ذکر کیا جائے تھا اس طرح کی دوسرا شخص انہیں ذکر سنائے یا اس طرح کہ وہ دوسروں کو سنائے یا اس طرح کہ خود اپنے دل یا زبان سے ذکر اللہ کریں تو ان کے دل غیر اللہی اور جلال کبریائی سے ڈر جائیں اور جب ان کے سامنے آیا الٰہیہ یعنی انہیں قرآن کی تلاوت کوئی کرے تو ان کی حیثیب ایمان میں ترقی ہو جائے ایمان تازہ ہو جائے اور وہ حضرات ہمیشہ صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے رہیں کبھی اسباب پر عمل کر کے اور کبھی اسباب سے بھی بے نیاد ہو کر ان کا جسمانی حال یہ ہے کہ ہمیشہ صحیح طور پر دل لگا کر ہر وقت نماز ادا کرتے رہیں اور رب کی دی ہوئی روزی سے اس کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں جو ان پانچ صفات سے, سے موصوف ہیں وہ ہی در حقیقت سچے پکے مخلص مومن ہے انہیں رب کے یہاں درجات کی عطا ہے ان سے تمام گناہوں خطاؤں کی بخش کا وعدہ ہے اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں عزت کی روزی ہے اسی نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا آپ مومن ہیں آپ نے جواب دیا ایمان دو طریقہ ہے ایک تو اللہ اس کے فرشتوں کتابوں رسولوں علامت کو ماننا اس معنی سے میں مومن ہوں دوسرا وہ ایمان جو اس آئس میں مذکور ہے مجھے پتا نہیں کہ میں اس ایمان سے موسوخ ہوں یا نہیں یہ ہے اللہ کا خوف یہ ہے خوف الہی تو اللہ کی حیبت اور جلالے کی بڑیائی سے خوف علامت ایمان ہے جس قدر ایمان کبھی ہوتا ہے اسی قدر اللہ تبارک و تعالی کا ڈر بھی ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کا حال یہ بتاتا ہے کہ وہ رب سے نہیں ڈرتے تو ذاع کی بات ہے کہ ان کا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا خوف ہمیں نصیب فرمائے ربے پاس ارشاد فرما رہا ہے سورہ انفار شریف کی آئس نمبر پانچ کماج کا رقو کا مشہور تمہیں تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا اور بے شک مسلمانوں کا ایک گھرو اس پر نہ خوش تھا نہ سچی بات میں تم سے جگڑتے تھے بعد اس کے ظاہر ہو چکی ہو چکی ورا وہ آنکھوں دیکھی موت کی طرف آنکھے جاتے ہیں شام نظول یہ ہے کہ یہ آئے سے کریمہ ابتدا واقعۂ بدر کے متعلق نازل ہوئی قریش کا قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں مکہ مظمہ سے شام تجارت کے لیے گیا جہاں اس قافلے کو بہت ہی نفع ہوا یہ نفع ان لوگوں نے مسلمانوں کے مقابل جنگی تیاریوں پر خرچ کرنا تھا یہ قافلہ براثہ مدینہ منورہ مکہ معذمہ واپس لوٹا تو حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو اس کی خبر دی اور فرمایا اس میں صرف چالیس آدمی ہیں جن میں ابو سفیان امر ابن آس مخرم ابن نوفل جیسے سرکار بھی ہیں ان کے پاس مال مال تجارت بہت زیادہ ہے صحابہ نے بے تامل اس کاخلے کا راستہ روک لینے اور اس سے سارا مال چھین لینے کا لیت ملت ملت لیے تین سو تیرہ صحابہ بہت ہی بے سرو سامانی میں مدینے سے نکلے جن میں ستر اونٹ سوار تھے صرف دو حضرات گھوڑے سوار تھے حضرت زبیر اور حضرت, زبیر اور حضرت رضی اللہ آج تلوارے کی چھ زردیں تھی کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ قافلہ ظاہرہ حملہ کرنا ہے لہٰذا اس بے سرو سامانی کی حالت میں نکلے تھی اتنا بھی بہت ہے یہ حضرات ادھر سے روانہ ہوئے مذر ابو سفیان کو کسی جاسوس نے خبر دے دی تو اس نے زمزم ابن عمر کو کچھ اجرت دے کر مکے دوڑایا کہ ابو جہل سے کہہ دے کہ جلد اپنی اس قاقلی کی مدد کو پہنچے ورنہ سارے کا سارا مال مسلمان لے جائیں گے ابو جہاز یہ خبر سن کر آگ بگولا ہو گیا اس نے کعبہ معظمہ کی چھت پر چڑھ کر اہل مکہ کو لچکارا کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے جلد اس کی مدد کو روانہ ہو سنا چاہیے اہل مکہ کے تقریباً سبھی گھر والوں نے چونکہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی ساڑھے نو سو جنگی بہادر سامان جنگ سے لیس یہاں سے روانہ ہونے لگے ادھر حضرت عاقدہ جن سے عبد المست نے خواب دیکھا کہ ایک اونٹ سوار مقامی اکزش میں آیا اور اس نے تین سو بار اونچی آواز سے کہا اے غدارو اپنی قطر گاہوں کی طرف چلو سب لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے پھر اس نے ابو قبیب پہاڑ سے ایک چٹان کو کھیڑ کر فضا میں پھینکی وہ چٹان فضا میں پہنچ کراش ہوئی اور اس کے ٹکڑے ہر گھر میں گرے حضرت عاقع نے یہ خواب اپنے بھائی حضرت اباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہی انہوں نے اپنے دوست وزیر سے کہی ان رتبا نے اپنے دوست ابو جہل سے بیان کی ابو جہل کھنس کر بولا کہ عبد المتل کی اولاد میں اب تک تو مرد نبی بنے اب عورتیں بھی نبیاں بننے لگی اس نے اس خواب پر کوئی دھیان نہ دیا اور ادھر یہ قافلہ جن کے لیے نکلا ابو سفیان کا قافلہ مسلمانوں سے بچ کر واپس آ رہا تھا ادھر سے یہ تقریباً ہزار لوگ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہوئے بہرحال سلسلہ یہ ہوا کہ جب یہ قافلہ ابو سفیان کا مکے پہنچ گیا تو انہوں نے ابو جہل کو پیغام دیا کہ ہم خیریت سے آ گئے ہیں مسلمانوں سے بچ کر آ گئے ہیں اس لیے تم لوگ واپس آ جاؤ مگر ابو جہل نے پیغام دیا کہ بہادر لوگ جب جنگ کے لیے نکل پڑتے ہیں تو بغیر کچھ کیئر واپس نہیں ہوتے ابو سفیان تم بھی ہم سے عامل ہمارے جسل میں شرکت کرو چنانچہ یہ چالیس آدمی بھی ابو جہل سے شامل ہے اب ان کی تعداد نو سو ننانوے ہو گئی یعنی ہزار ہو گئی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی ایران میں وہاں ان کے صحابہ پہ تشریح فرما دی اب حضور علیہ السلام اور صحابہ اس لیے نکلے تھے کہ چالیس آدمیوں پر مشتمل ایک قافلہ ہے جس پر حملہ کرنا ہے تو ابھی ہزار کا لشکر جراض جن کے پاس سب کے سب سواریاں اونٹ اور گھوڑے اور تلواریں نیدے بالے ہر طرح کا اسلحہ تیر کمان موجود تھے اور ادھر صحابہ کا یہ حال تھا کہ چھٹے پرانا لباس آٹھ تلواریں اور چند نیزے دو گھوڑے اور باقی کے ہاتھوں میں لکڑیاں تھی صلی اللہ اللہ تو کیا یہ مقابلہ تھا آپ خود سوچیے میری آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے صحابہ سے مجلس مشاورت لی تو صحابہ نے عرض کیا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فعد بن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے, نے اکبر و عمر فاروق وغیرہ صحابہ نے کھڑے ہو کر یسلا یا رسول اللہ ہم ان لڑکوں میں سے نہیں ہیں جو حضرت مس علیہ السلام کی قوم میں تھے جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اے مسا تم اور تمہارا خدا جا کر لڑیں یا رسول اللہ خدا کی عزت اور خدا کے جلال کی قسم آپ ہمیں حکم دیں کہ سمندر میں کود جائیں تو ہم سمندر میں سلام مار دیں گے یہ بھی نہ دیکھیں گے کہ کتنی گہرائی ہے اللہ یہ سیوا ہی نہیں ہے با پاؤ کا دودھ ہم لوگوں نے غیرت مند ماؤں کا یا رسول اللہ اگر حضور ہم کو سمندر میں کود جانے کا حکم دے تو ہم کو کوئی نہ ہوگا بے دڑک کود جائیں گے اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ چلو اللہ پر تبکل کر کے یہ کفار انشاءاللہ شاء اللہ سب شکست پائیں گے میں کفار کے قتل گاہ کو دیکھ رہا ہوں پھر آقا علیہ السلام نے اپنی چھڑی مبارک سے جن جن کافروں کے لیے جگہ پر زمین پر نشانات لگائے کہ پلا کافر یہاں مرے گا پلا یہاں مرے گا پُلا یہاں مرے گا تو جب یہ دھگوا مکمل ہوا تو وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریح مبارکہ کے نشان لگائے تھے خدا قسم کوئی کافر ادنا ادھر تھا نہ ادھر کا وہیں پر مرا ہوا پڑا تھا یہ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ضائع بھی ہے اور ان قرآن کریم کی آیات کا شان نزول بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے باق لوگوں کے لیے پھر فرشتوں کا نزول فرماتا ہے یہاں پر دیکھیے اور نے یہ بھی پیار فرمایا کہ پانچ ہزار فرشتے نازل ہوئے مجھے آپ یہ بتائیے کہ پانچ ہزار فرشتے یہ تو وہ زیادہ ہیں اگر اللہ ایک فرشتہ بھی نازل فرما دیتا تو ہزار کافر کیا ہزاروں لاکھوں بھی کافر ہوتے تو وہ مقابلہ نہیں تھا فرشتہ سب کو ہلاک کر دیتا پانچ ہزار فرشتے کیوں نازل کیے ایک ہی فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا تو بات یہ ہے کہ یقیناً اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ایک فرشتہ بھی ہزاروں کافروں کو ہلاک خطر سکتا ہے لیکن یہاں ازما مستحق کو ظاہر کرنا تھا اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمت کی وجہ سے جو ہے وہ ہزاروں فرشتوں کو جو ہے وہ بھیجا ہے اور یہاں پر سورہ انفاظ شریف کی ان آیات میں یہی بیان فرمایا گیا ہے چنانچہ آیات نمبر سات اور آٹھ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 کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانتے کا کھٹکا نہیں اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ سچ کر اور کی جڑ کاٹ دے فکل باقی سچ کو سچ کرے اور جھوٹ کو جھوٹا پڑے تو یہ دو آیا لیکن یہ इन آیات میں بھی اللہ رب العزت نے یہ دیا کہ اے مسلمانوں وہ وقت بھی یاد کرو یا یاد رکھو کہ رزوائے بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی تو کفار کی دو جماعتوں سے ایک جماعت جنہیں ابو چہری نصیر کا تم سے وعدہ فرما رہا تھا کہ تم اس جماعت پر تسلط حاصل کر لو گے ان کو قکل و قید کرو گے ان کا لایا مال غنیمت بنا کر بنا کر لوگے مگر تمہارا یہ حال تھا کہ تم اس جماعت سے بڑھنا چاہتے تھے جو غیر مسلط تھوڑی سی تھی یعنی ابو سفیان کا قابل تم چاہتے تھے کہ بس یہی ہمارے قابو میں آ جائے مگر رب کا ارادہ یہ تھا کہ تمہاری جنگ اس مسلح جماعت سے ہو اس مسلح جماعت سے ہو پھر تم ان پر فتح پاؤ اللہ کے حکم سے اسلام کی حقانیت ظاہر ہو دنیا کو کہنا پڑے کہ یہ فتح صرف حکانیت کی طاقت سے ہوئی اور کفر کی ڈر بٹ جائے کہ تمہارے ہاتھوں سرداران کفر قتل ہو اور وہ ارد کی ہمت ٹوٹ جائے یہ فائدے اس قافلے پر حملے کی صورت میں حاصل نہ ہوتے لہذا رب نے تم کو ابو جہل کی جماعت سے بڑھا دیا تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر ہو جائے اگرچہ یہ شکست کفار کو بڑی ہی بری معلوم ہوئی اور ان کی یہ شکست ان کی توقع کے بالکل خلاف ہوئی تو یہ جہاں پر دست دیا گیا ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے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 ومن نصر من اللہ ان اللہ اور میں تو اور یہ تو اللہ نے نہ کیا مگر تمہاری خوشی کو اور اس لیے کہ تمہارے دل چین پائیں اور مدد نہیں مگر اللہ کی بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے دیکھیے دو آیات ہیں یہ آیات نمبر نو اور دس تو اللہ نے جو فرشتے نازل کیے ہیں دیکھیے قرآن خود فرما رہا ہے والے ستنا کلو بکم اور یہ تو اللہ نے نہ کیا مگر تمہاری خوشی کو اس لیے سے تمہارے دل چین بھائی اے محبوب تمہاری خوشی کے لیے اے میرے محبوب کے غلاموں تمہاری خوشی کے لیے اے میرے محبوب تمہارے دل کے اطمینان کے لیے اے میرے محبوب کے غلاموں تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے ہم نے جو ہے یہ فرشتے نازل فرمائے ہیں اللہ اکبر طبیلہ مسلم شریف احمد شریف ابو داود شریف شریف میں حضرت ابن رضی اللہ تعالی تعالیٰ سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ کہ مجھے حضرت امت ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے خبر دی کہ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی قلت اور بے فرو سامانی ملاحظہ فرمائی ادھر کفار کی کثرت ان کے ساز و سامان کو دیکھا تو اپنے اریش میں قبلہ رو ہو کر دعا کی گلا ہی ت مجھ سے وعدہ فرمایا ہے وہ پورا کر اے میرے رب اگر تو نے میری اس ٹوٹی ٹوٹی جماعت کی مدد نہ کی تو زمین پر تیری عبادت کبھی نہ ہوگی ہاتھ پھیلائے ہوئے یہ عرض کرتے رہے کہ حقاط مبارک سے چادر شریف گر گئی حضرت سید صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر کنز شریف پر ڈالی اور حضور سے لپٹ گئے عرض رسول اللہ صلی کا علیہ وسلم آپ نے دعا کافی کر لی اللہ کا ضرور مدد فرمائے گا اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس کے بعد حضور کے پاس کے اکبر بیٹھ گئے حضور پر کچھ بلودگی سی تاریخ ہوئی پھر بیدار ہوئے اور فرمایا اے ابو بکر اللہ کی مدد آ گئی وہ دیکھو جبرائیل اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آ رہے ہیں آئے آئے میرے آخاب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا عالم دیکھیں کہ کی آمد بھی سرکار بتا رہے ہیں فرشتوں کی آمد میرے آقا علیہ السلام سے چھٹی ہوئی نہیں ہے جبھی تو رب نے فرمایا وادی تمہیں <قُلُوبُكُن> یہ اللہ نے اسی لیے کیا کہ تم خوش ہو جاؤ تم راضی ہو جاؤ تمہارے دلوں کو چین آ جائے اے محبوب تمہارے دل کو سکون مل جائے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب رنجیدہ ہوں ہاں ہاں اے غازی نے بغیر وہ وقت بھی یاد رکھو یا یاد کرو جب کہ تم کو یقین ہو گیا کہ ہم کو ابو جہل کے نصیر سے جنگ کرنا ہے تو تم نے یا تمہارے نبی نے تمہارے لیے تمہارے رب سے پتہ کی دعا مانی عرض کی اے مولا تو نے جو مجھ سے وعدہ دیا ہے وہ پورا فرما اگر جماعت کی مدد نہ کی تو پھر دنیا میں تیری عبادت کوئی نہ کرے گا تو یہ امت آخری امت ہے تو اللہ نے فوراً دعا قبول فرمائی اور تم کو خبر دی کہ میں ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرتا ہوں جو لگاتار سب بستا آگے تمہارے پاس پہنچ رہے ہیں حضرت صدیت علی المرتضی قرم اللہ تعالی اور کریم سے روایت کی حضرت جبریل علیہ السلام ایک ہزار فرشتوں کی جماعت لے کر نبی پاک علیہ السلام کی داہنی طرف اترے اس جانب سیدہ صدیقی کے اکبر میں حضرت نکاری علیہ السلام ایک ہزار فرشتوں کی جماعت لے کر حضور کے بائیں طرف اترے اس طرف نئے تھا یہ خیال رہے کہ فرشتے تفار کو ہلاک کرنے نہیں آئے تھے اس کے لیے تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا ان کی آمد سے تمہارے مرجائے چہرے کھل جائیں ایک وجہ یہ تھی ان کی آمد سے تمہارے دلوں کو اطمینان اور چین نصیب ہو جائے یہ بھی وجہ تھی ان فرشتوں کی عزت افزائی ہو کہ وہ حضور کی قیادت میں سپاہی بنیں یہ ان فرشتوں کے لیے بھی ناز کی بات تھی کہ سرکار ان کے سپریم کمانڈر ہیں کمانڈر ان چیف ہیں اور وہ سرکار کی سربراہی میں جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں اے محبوب تمہاری عزت افزائی ہو کہ تم فرشتوں کے ساتھ ہو کر تب پارتے رہے ہمارے محبوب کی عظمت کا ظہور ہو کہ ہر جنرل کرنل صرف انسانوں کے لشکر کی کمان کرتے ہیں سرکار وہ شان والے افسر ہیں کہ فرشتوں کی بھی کمان فرماتے ہیں مدد تو صرف رب کی طرف سے ہے وہی وہ غالب ہے حکمت والا ہے تو یاد رکھیں دو غذبات میں فرشتے نازل ہوئے غذب بدر میں غذب فنین میں بدر میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ بھی کی فنین میں نہیں کی صحابہ فرماتے ہیں ہم بدر میں ایک کافر پر تلوار اٹھاتے تھے تلوار اس کی گردن تک نہیں پہنچتی تھی کہ اس کا سر کٹ کے گر جاتا تھا ایک صحابی نے آواز سنی او زوم آگے بڑھ حضور نے فرمایا خیزوم حضرت جبرائیل کے گھوڑے کا نام ہے غذرا خنڈل کے موقع پر بھی فرشتے آئے تھے مگر اس وقت باقاعدہ جہاد نہیں ہوا بگر میں بعض صحابہ ان فرشتوں کو سفید امامہ باندھے شکل انسانی میں دیکھا بلکہ انہیں اترتے بھی دیکھا بعض میں دیکھا, دیکھا, دیکھا کہ حضرت سے ابو ابو اس مالک اتنے ربیہ نابینا ہونے کے بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں تم کو وہ جگہ دکھاتا جہاں فرشتے اٹرے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ. کیا بات ہے جا و پر درود گزارانی بے حد لاکھوں سنا تو مومن کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو ہمیشہ یاد رکھے اور یاد کیا کرے لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا کرے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا یہ اللّہ تعالیٰ کی رحمتیں اس سے نازر ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت سے راضی ہوتا ہے الحمدللہ للہ الحمد للہ ملک ہیں ان کے سپاہی رنگ کی کدائی میں ان کی شاہی اونچے اونچے یہاں جھکتے ہیں سارے انہیں کا منہ تکتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی میرا پاک پر مارہ ہے آئی نمبر گیارہ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 اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کرے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرمائے اور تمہارے دلوں کی ڈھال بندائے اور اس سے تمہارے قدم جمائے شائن نظور یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ بدر کی طرف روانہ ہوئے رستے میں قریب بدر دو شخص ملے ان سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا یہاں سے ابو سفیان کا قاقلہ گزرا تھا وہ بولے ہاں رات کے وقت گزرا تھا ان دونوں کو مسلمانوں نے افار مکہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے پکڑ لیا ان دونوں میں سے ایک تو ابو راسے تھے جن حضرت اقبال کے غلام دوسرا اسلم تھا پختہ ابن ابی معیشت کا غلام صحابہ نے ابو رافی سے پوچھا کہ اس جنگ کے لیے مکہ سے کتنے لوگ نکلے ہیں وہ بولا جب تقریبا سارے ہی نکل پڑے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہماری طرف پھینک دیے ہیں پھر ابو راشد سے پوچھا کہ کیا کچھ لوگ آپ کا واپس بھی لوٹ گئے وہ بولا ہاں جب ابو سفیان کے قافلے کی, کی بخریت نکل جانے کی خبر ملی تو ابھی اتنے سر جی اپنے تین سو ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹ گیا یہ شخص بلی زہرہ کا قطردار تھا تو حضور نے اس دن ابھی کو لطف دیا کیوں کیونکہ وہ اپنی قوم سے کٹ گیا اتنی تحقیق کے بعد یہ حضرات بدر کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا کہ کفار مکہ وہاں پہلے سے پہنچ چکے تھے اور انہوں نے وا بدر کے اچھے صاف میدانی علاقے پر صبح پانی ہے مسلمان بدر کے ریسے والے اسے جہاں پانی نہ تھا ان حضرات کو اس وقت دو دشمیاں پیش آئیں ایک پانی کا نہ ہونا سخت پیاز دوسرا ریتے میں پاؤں دھنس جانا اچھی طرح چل نہ سکنا اس موقع پر شیطان بشکل انسانی ان غازیوں کے پاس آیا اور الگ الگ ایک ایک, ایک سے ملا بولا کہ تم کیسے ہو کہ تم حق پر ہو اللہ کے پیارے ہو تمہارے نبی سچے ہیں یہ عجیب حقانیت ہے کہ سرپ نے تم کو خشک اور رہتے والے علاقے میں اتارا اب نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تم پیار سے بدحال ہو جاؤ گے تو کفار آسانی سے تم کو شکست دے دیں گے تم میں سے کوئی گھر واپس نہ جائے گا کہ تم پیاسے ہو گے کفار کا زدم اس پر ان میں سے بعض حضرات کو سخت فکر ہوئی ادھر دریائے رقم سے جوش میں آیا اور خوب موسلا دار بارش ہوئی جس سے ریڑتا جم کر نہایت اچھی زمین بن گیا اور صحابہ نے اسی حصے میں لمبی چوڑی اور بنا کر پانی کو جمع کر دیا اور ان لوگوں نے تالابوں کی طرح اسے استعمال کیا ادھر کافروں والا ہموار حصہ پھسڑ والا ہو گیا اور کیچڑ بن گئی جس سے ان کا چلنا پھرنا دشوار ہو گیا مومنوں کو اس بارش سے اتنی خوشی ہوئی جو بیان سے باہر ہے سب کے دل مطمئن ہو گئے اور یہ بارش ان کو فتح کا پیش خیمہ معلوم ہوئی اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ فرحان کی آیت نازل فرمائی دیکھیے اللہ تبارہ کا وسالہ کتنی کرم نوازی ہے میرا سورہ انفال شریف کی آیات نمبر بارہ تیرہ چودہ اس جونان جب اے محبوب تمہارے رب فرشتوں کو وہی بیچتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مسلمانوں کو ثابت رکھو ان قریب میں کافروں کے دلوں میں زبت ڈالوں گا تو کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو اور ان کی ایک ایک طور پر زرد لگاؤ غالی کا بھی شدید الحمد یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی اور جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے غالب ان فضوں کو دل کا پھر یہ تو چکھو اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کافروں کو آگ کا عذاب ہے ان آیات آیا دیکھیے پچھلی آیات میں بدر میں فرشتوں کی آمد کا ذکر ہوا اب ان کی ڈیوٹی کارکردگی کا تذکرہ ہے کہ وہ فرشتے یوں ہی نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ ان کے ذمے کچھ ڈیوٹیاں بھی تھی کچھ ذمہ داریاں بھی تھی چنانچہ درج یہ دیا گیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اپنے جہاں صحابہ تو غازیان بدر کو یہ بھی یاد کراؤ یا ان سے اس کا ذکر بھی کرو کہ جو فرشتے ان کی مدد کے لیے بدر میں بھیجے گئے تھے اپنی ان سے بدلیائے وہی الحام کہہ دیا تھا کہ اے فرشتوں اس میدان بدر میں جانے کی برکت سے تم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تم ہمارے مقدرم خاص ہو گئے اب تمہارا کام تو یہ ہے کہ ان غازی مومنوں کی ہمت بڑھاؤ جنہیں ثابت قدم رکھو کہ تم ان کے دل میں ڈال دو کہ فتح تمہاری ہے بلکہ شکل انسانی میں ان کے سامنے جا کر فتح کی بشارت کا اعلان کر دو ہمارا کام یہ ہے کہ وقت جنگ ہم کو فار بدل کے دنوں میں ان تھوڑے بے سرو سامان مسلمانوں کی حیبر ڈال دیں گے یہ دونوں کام تو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہوں گے پھر جب جنگ شروع ہو جائے تو تم مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کی کھوپڑیوں پر بھی چوٹ لگاؤ جس سے وہ ہلاک ہو جائیں اور ان کے جوڑ جوڑ پر بھی مارو جس سے وہ اگرچہ ہلاک جی نہ ہوں مگر بیکار ہو جائیں آئندہ جنگ کے قابل نہ رہیں تم ان کو یہ سزا کسی دو ایک انہوں نے اللہ رسول کی مخالفت دی ہے اور رب کا قانون یہ ہے کہ جو اللہ رسول کا مخالف ہو اسے اللہ کا سخت عذاب دیتا ہے اے کافر ہو, تم بدر کا یہ عذاب تو ابھی دنیا میں رکھ لو کیونکہ تم کافر ہو لہٰذا تمہارا آگ کا عذاب اس کے علاوہ ہے تو یاد رکھیں غزبۂ بدر سکار رمضان المبارک جمعہ کے دل رول میں واقع ہوئی فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کی بہت صحابہ نے اس کا مشاہدہ کیا ستر کافر مارے گئے ستر گرفتار ہوئے حضرت عباس ابن عبدالمتلک کو حضرت ابن یسرک نے گرفتار کیا حضور علیہ السلام نے حضرت ابو یسر سے پوچھا کہ تم دبلے پتلے آدمی ہو اور حضرت عباس بھاری برکم تم نے انہیں کیسے گرفتار کر لیا وہ بولے اس کام میں میری مدد ایسے شخص نے کی جسے میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اور اب بھی میں نظر اسے نہیں دیکھ پا رہا اس کی شکل ایسی ایسی ہے تو حضور نے فرمایا تمہاری مدد فرشتے نے کی وہ فرشتہ تھا اللہ اللہ میرے آقا کا علم دیکھیے اور اللہ نے اپنے محبوب کو جو نگاہ عطا فرمائی ہے بخر گما صدقہ کیا شان ہے میرے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اس کے بعد بھی ابو لہب بھی مارا گیا ابو لہب کے مرنے کا واقعہ غالب میں کئی دفعہ کر چکا ہوں لہٰذا یہاں پر جو ہے وہ وہرانا مناسب شاید نہیں ہے تو غالی نے بدر کے ساتھ اللہ ہے وہ اللہ کے نہایت ہی مقبول بندے ہیں جو مومن ان کے ساتھ ہو جائے اللہ اس کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے جب وہ فلسطین غازیوں کے ساتھ ہو گئے جی ابو لہب اس جنگ میں نہیں مارا گیا وہ تو رتوا بدر میں آیا ہی نہیں تھا وہ مسی میں مارا گیا تھا اس کا موقع میں نے بیان کیا ہے پھر صحیح انشاءاللہ کبھی کیا چلے میں بیان کر دیتا ہوں دیکھیے حضرت ابو رافع حضرت ابباس کے غلام ہیں وہ فرماتے ہیں اپنے اسلام کو ہجرت نبوی سے پہلے ہی داخل ہو چکا تھا حضرت عباس اپنا اسلام کو فار مکہ کے خوف سے ظاہر نہ کر سکے تھے تک وہ بدر میں کافروں کے ساتھ بھی انہیں کے خوف سے چلے گئے ابو لہب نے اپنی جگہ آج ابن خوشام ابن مغیرہ کو بیچ دیا تھا مگر خود مکہ میں سخت بے چین اور بے قرار تھا جب بدر میں کافروں کی شکست کی خبریں پہنچی تو ابو لہب کی بے قراری اور بڑھ گئی یہ کمزور سا آدمی تھا زمزم کے پاس بیٹھا اپنے تیر سیدھے کر رہا تھا میری مولاد یعنی حضرت اقباس کی بیوی میرے پاس بیٹھی تھی ابو الحب بھی آ گیا شور مچا کے بدر سے ابو سفیان ابن عبد المطلف واپس آئے ہیں وہ بھی ابو الحب کے پاس آ گئے کپار جمع ہو گئے ابو احب نے ان سے پوچھا کہ تم بدر کی جنگ کا چشم دین واقعہ مجھے سناؤ ابنِ حارف نے سارا واقعہ بدر سنایا اس دوران میں یہ کہا کی ہم نے مسلمانوں کے ساتھ سفید امام والے گبرے گھوڑوں پر سوار ایسے لوگ دیکھے جنہیں کبھی نہ دیکھا تھا یا سمانو زمین کے درمیان سزا سے اترتے تھے ابو رحفے کہتے ہیں یہ سن کر میرے منہ سے نکلا یہ تو آسمانی مدد تھی اس پر ابو لہب بدھ پر پل بڑا مجھے زمین پر پٹک دیا میرے سینے پر بیٹھ گیا اس پر امر فضل کو غیرت آئی کہ میرے غلام کو کیوں, کیوں مار رہا ہے اس نے انہوں نے ایک چوب اٹھا کر ابو لہب کے سر پر ماری جس سے وہ زخمی ہو گیا اور بولی کہ کیا تو راخے کو اس لیے مار رہا ہے کہ اس پر مولا قید ہو گیا ابھی تو میں موجود ہوں ابو ابو ان سے بارہ کچھ نہ کہہ سکا تو میرے سینے سے اتر کر زخمی حالت میں چلا گیا پھر قدرتی طور پر ابو لہب کے پاؤں میں ایک زہریلا دانا نکلا جس سے وہ ساتھ میں دن بھر گیا اور اس کا حال یہ تھا کہ جسم پر اتنے دانے ہو گئے تھے ختم ہو گئے تھے کہ اس کی اولاد نے اس کو مکے شہر سے باہر ایک میں پھینک دیا تھا کیونکہ سخت بدبو آتی تھی اب یہ پکار تھا کوئی اس کی پکار کو نہیں سنتا وہ اس طرح سے لا علاج مرگ اس زمانے کے لحاظ ہاں سے بنا تھا اس کا کوئی علاج نہیں تھا پتا کہ جب یہ مر گیا تو اس کی اولاد نے اس کو دفنایا بھی نہیں بلکہ آپ روایتیں پڑھے اس کی اولاد نے چند غلاموں کو پیسے دیے اور کہا کہ لمبے لمبے بانسوں کے ذریعے ہمارے باپ کی لاش کو دھکیل دھکیل کا پلا پلا گڑے میں ڈال دو اور اوپر سے مٹی ڈال دو کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس کی لاش کو ہاتھ بھی لگائیں ہم پر بھی یہ مطلب جو ہے بیماری نہ آ جائے تو معلوم ہوا کہ کتنا مطلب جو ہے بے عزت ہو کر زبید ہو کر جو ہے وہ مرتا ہے جو گستاخ رسول ہوتا ہے جو گس رسول ہوتا ہے تو میرے آکا کا جو میرے آکا کے جو دامن سے وابستہ ہو جائے اس کی دشانی نرالی ہوتی ہے اور جو اس دامن سے جدا ہو جائے تو اس کی موت بھی ایسی ہوتی ہے ان کے در کا جو ہوا خلق خدا اس کی ہوئی ان کے درد سے جو پھرا اللہ اس سے پھر گیا اللہ تعالیٰ سے پھرتا ہے تم ہو چین اور قرار ہر بے قرار میں ایک تم ہی تو ہو آس ہو کل بے گنا ہگار ہے جہاں میں جن کی چمک دمک ہے چمن میں جن کی چہل ٹہل وہی ایک مدینے کے چاند ہے سب انہی کے دم کی بہار ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خدامی ہمیں نسیب فرمائے آمین تو چند آیات پر مشتمل آج کا درس قرآن بھی اللہ کا بل فرمائے غلطیہ ماں فرمائے عامر عملہ ہمامی ثمہ عامر غما تو آیت نمبر چودہ تک درست ہوا ہے آیس نمبر پندرہ سے انشاءاللہ ہم بروز ہفتہ دس قرآن کا آغاز کریں گے کل جو جمعرات ہے جمعات المبارک کو میں نے ارد کیا کہ جمع المبارک کو ہم محدین گراف کی قدرت اور ان کی مشہور قطب احادیث کا تعارف پیش کیا کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ تو پرسوں جمعات المبارک کو جو ہے وہ حدیث کی تاریخ حدیث کی کچھ اقسام ان کی تاریخات ویسینیشن اور پھر اس کے علاوہ تدبین حدیث حدیثوں کو جمع کیسے کیا گیا حفاظت حدیث اس موضوع پر ہم تمہیدی بیان کریں گے اور پھر آئندہ جمع المبارک کو انشاءاللہ حضرت سے امام اعظم ابو خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عن ہو سیرت سے ہم یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی تو درس قرآن اب جو ہے انشاءاللہ اللہ ہفتے کے دن ہوگا انشاءاللہ شاء جذا اللہ مزاف آ رہا ابھی ایک ناز شریف پلے فرما دیں ناز شریف کے بعد انشاءاللہ تبارک اللہ تبارکہ مزید درس ہوگا یا پھر اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ جوابات دے سکیں کوئی بھی بھائی ہینڈ ریز کر لیں اور ناگ شریف کے لیے فرما دیں کوئی بھائی بھی آ جائیں جلدی کریں جلدی دیر نہ لگایا کریں جی جی انشاءاللہ سوالات جتنے بھی ہوں گے ترکیب بنائیں گے جی آپ تشریف لائیں ضلع میں مدینہ ناظ شریف کے لیے